من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله وسوائی تبیر بھی اموال خَيْرٌ ان کم تم تالم صدق اللہ مولانا تمدی حمد و صنع تاریخ تنجید تمجید عثمال کل الملک رب العزت وقبو لا شریق نائق ہے کہ جس نے سن ایسا دین عطا فرمایا ہے جہی اندر کسی غریب یا امیر کسی عربی یا اجمی کسی شاخ یا تعداد کوئی ایسی خصوصی رعایت نہیں دیکھی گئی کہ دوسرے نے تقریب پہنچے یا ماہرومی کا احساس ہوس نو جو بھی اس دین کو قبول کر لے برابر دے نیکی ادا طرح بھی کسے تو پچھے اور کم تر نہیں رہن مرد ہو گئے اور اللہ شریک نے ہر ایک واسطے فراہم کر دیتے ہیں اور نیکی حاصل کرنے بہانے بنا دیتے سا سبق ایک ایسی نیکی کے بارے اندر چل رہا ہے جا نام ترتے عام اندر جہاد ہے آم سہم الفاظ اندر ہر اس کوشش ہر اس ہر اس کا جہاد کیا جیڑی دین ہے سر بلندی واسطے کیتی جائے مرد کرے یا عورت جہاد دیا مختلف قسم ہیں اللہ تعالی نے اپنے بندیا مختلف مزاج عطا کیتے ہیں مختلف طبیعت ادا کی مختلف صلاحیت نوازیا ہے یہ ممکن نہیں کہ ہر بندہ ہر کام کر سکے اللہ نے کچھ طبیعت ایسا تنوع رکھا ہے کہ کوئی کچھ کر سکتا ہے دوسرا کچھ کر سکتا ہے فطرت ہے سب کچھ فطرت کے مطابق ہے فطرت اللہ نے اس دین نو بڑا مضبوط بڑا پختہ پک, بڑا پکا ہر دور بد نصیب لوگ اے سمجھ دینے اور دینے کہ یہ دین چودہ سال پہلے آیا اس قرآن نو اترے نو ایک مدت ہو گئی ہے دو حالات کچھ سن اج حالات مختلف نے ادو او سوسائٹی اور مواصرے دیا تا کچھ اور سم ہوج کچھ ہو اس واسطے یہ دین نعوذ باللہ. نعوذ باللہ کم نہیں دے سکتا یہ اج ناکام اور فیل ہو گیا الب اللہ یہ کلمہ کھکت ہے اللہ نے نہ تین تی دی خاص ٹائم واسطے بھیجا نہ کسی خاص علاقے واسطے بھیجا نہ کسی خاص مدت واسطے بھیجا بلکہ یہ دین قیامت تک پوری انسانیت واسطے جی اللہ معلوم سی کہ اج اجاوے کی نے اور کل سکاوے کی ہون گے اج ضرورت کس قسم دیا نے کل ضرورت کس قسم دیا ہونا سارا باتوں ہی اس دین اندر تمو دیتا ہے اور تن دے محمد الرسول اللہ رسول اللہ کا ہے کہ اللہ نے ایسا دین عطا فرمایا ہے جن دن روشن ہیں ایندی ای ای راکا بھی منور ہیں مسئلے کی ضرورت دن پھر بھی مل جاندہ ہے رات پھر بھی موجود جائے روشن اور ہیں کہ دن کوئی مسئلہ موجود ہو رات غائب ہو جائے دن ضرورت تے مل جائے رات نرت پہ جائے تو غائب ہوا کن آ رہا یہ دین کامل اور مکمل ہے ہر معاشرے ہر سوسائٹی ہر ماحول اندر یہ مسائل کا حل پیش کرتا ہے ساری بدنسیبی یہ ہے کہ ابھی یہ پردے نہیں یہ مطالعہ نہیں کرتے یہ نہیں اور کافی نہیں سمجھتے اگر یہ بگوت مطالعہ کیا جائے یہ تعلیم حاصل کیتی جائے جس طرح باقی مانتا علوم دی ضرورت محسوس کیتی جاتی ہے اگر دین کی دی بھی ضرورت محسوس کی جائے تو پھر یہ بتاؤ اور مہتبہ کچھ ہود جی نسیبی ہے کسی قوم کی کہ وہ دنیاوی علوم کی تو ضرورت محسوس کرے اور دینی علم خاطر اندر نہ لیا حالانکہ دنیا دی زندگی آ ہے دین دا علم حاصل کر کے اس زندگی اندر کامیابی حاصل ہونی ہے جس زندگی نے کدی ختم نہیں اس واسطے اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا جو دل حکمت یہ علم کوئی معمولی چیز نہیں اصل تو جو کچھ مقام دیتا ہوا ہے دتا ہوا بچہ اسمانی طور سے معذور ہوئے اتنی کہ چلو قرآن ہی پڑھا اے حافظ ہی بن جائے انا کیا اللہ کوئی دی معمولی چیز نہیں اے اللہ چنو چا رہے دن دے چا دئی یو اتلک ما فد ائی جنوب دین کی دی سمجھ دے دیتی گئی ان بہت بڑی دولت دے انہوں بہت بڑا سرمایہ دے دیتا دیا وَمَا إِلَّا فرمایا مند دی سمجھ اندر آتتی ہے بےوقوف اس گل سمجھ تو ابھی یہ مطالعہ کریے یہ علم حاصل کریے دین دا یہ ضرورت محسوس کریے تو دی پھر دیکھو کس طرح ماحول بدلتا ہے کس طرح سارے حالات تبدیل ہوتے ہیں کس طرح سارا مشکل حل ہوتی ہیں بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاد موضوع ہے اور جیسے اندر مسلمان کی عزت و آبرو ہے جی اندر مسلمان کی زندگی ہے اگر جہاد نو نارج کر جائے کٹ دا جائے تو زندگی بے لطف ہو جاتی ہے زندگی بے آبرو ہو جاتی ہے بڑے طریقے کتے طرح مسلمان کے ذہن چوں جذب جہاد کر مگر محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے فرمایا جد تک زمین آسمان موجود ہیں جد تک سورج مشرف چو نکل رہا سورج دے مشرق چو نکلن دا مطلب یہ ہے کہ قیامت نہیں آئی کیونکہ قیامت اور سورج مغرب جو طلوع ہو اور بجائے دے کا دن جس لئے گزر جانا ہے جمعے دی رات شروع ہوندی ہاں ہے سامان تو احساس ہی نہیں اللہ کا شاء اللہ جنہ اور علاوہ ساری مخلوق اللہ دی جنے رات کا دن گزر جانا ہے جمعے دی اللہ کی مخلوق سجدے کہ وہ کل دا دن جڑے وہ قیامت کل قیامت آ جائے جس ویلے سورج صبح اصب معمول مشرق تو نکلتا ہے کہ وہ مخلوق اللہ کے سامنے سجدے پہ کے شکریہ ادا کرتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو ایک ہفتہ ہو محبت دے دیتی ہے ابھی اپنے گناہوں گنامہ کی مافی منگ لی سانوی گل بھی نہ آیا کہ یہ دن جہاں آ رہا ہے دن اندر کی کچھ ہونا قیامت جمعے کے دن ہونی ہے سورج مغرب سے طلوع چلو ہو ہوگی فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تک یہ و آسمان قائم ہے دنیا کا نظام چل رہا ہے اللہ کے حکم ن سورج مشرق تو چلو ہو رہا ہے کوئی حکومت ظلم کرنے والی آ جائے یا کوئی عادل اور منصف حاکم آ جائے الجہاد جہاد قیامت تک جاری رہنا ہے لا جور جائر ولا عدل عادل ظالم حکمران کا ظلم یا کسی عادل حکمران کا ادر یہ روک نہیں سکتا یہ ختم نہیں کر سکتا جہاد جاری ہے. کیوں؟ دی, دی وجہ اور سبب کی سبب یہ ہے کہ سا دشمن جنوب اجے تک اصل دشمن سمجھا نہیں اللہ سڈا کلم کھلا دشمن جہد معروف نام شیتان ہے اللہ نے جیسے بارے اندر سانو فرمایا ہے پتا کے ز آدم کی اولاد علیہ السلام شیطان تو ادا دشمن جے او دی دشمنی اندر کوئی شک اور شبہ نہیں جے ہو آدو باپ دشمن سمجھ لو سڈے اس دشمن نے اللہ کو قیامت تک محرت منگی ہوئی ہے سڈے جب امجد حضرت آدم علیہ اسلام نجدہ نہ کرنے دی وجہ نال اللہ نے جس ویلے یہ لامتی کرار دے فرمایا کلہ نہ میری لاہت ہو گئی سب روج تو تردو ہے جنت چ نکل جا جس ویلے یہ سلوک اللہ نے کیا یہ اکڑ جان دی وجہ نہ سجدہ نہ کرن کی وجہ انہیں درخواست کی تھی کہنے لگا ام سرنی الا یو میں اللہ ہوں قیامت تک زندگی دے دے تے چھٹی دے, دے امفرنی الا جاؤ میں یوگا قیامت تک مینو چھٹی دے دے مجھے زندگی دے دے تاکہ میں بدلہ بدلا سکا آدم کی اولاد بولو علیہ کلا وہ سارے تو بدلا لے رہے ہیں انتقام لے رہے ہیں کا منل منظری اللہ نے فرمایا جا تین چھٹی دی زندگی بھی دیتی اور چھٹی بھی دے دیتی کر لے جو کچھ کرنا یہ ہوں خدا چیلنج کیتے مختلف قسم کی کے پرانے مجید اندر اللہ نے دسیا لگا کا <الْمُخْلَصِينَ> اے اللہ میں تیری عزت کی قسم ہے میں ہوں ساری آدم کی اولاد تیرے رستے تو گمراہ کر دینا ہے، ہٹا دینا لوگ میں یوں میں سارا گمراہ کر دینا سدھے رستے تو ہٹا دینا ہے. اللہ عبادت منہم ہاں چند تیرے مخلص بندے بچ بچ گئے ورنہ میں کہتے ہو نہیں دوسرا چیلنج اللہ جل ہوں کہ ہن اے اللہ تم ہی تے میں دیکھنا گا کہ میرے سجدہ کرنے والے تھوڑے بہتے ہوئے تینوں سجدہ کرنے والے تھوڑے ہوتی پوری طرح مدد کر رہے ہیں وہ تعاون کر رہے ہیں الاواش والا تھا جی تو ہکنشا تیرے شکر گداروں کی تعداد انگلیاں سے گنی جا سکے گی میرا ساتھ دین والے بہت ہوج اس گلط سہمی اندر بھی پایا جانا ہے نا کہ دیکھو جی ادھر کنے بندے میں وہ سارے بے وقوف انہیں سارے نا ہی اقل نہ اس قسم سن دے سنتے ہیں ہو نا کہ ایک تو چند آدمی نے ادھر دیکھو اس شیتان کی تائید اندر گل کی جاتی انہیں بھی یہی کیا کہ والا آتا جکچارا ہوں شاقرین اللہ تو اپنے شکر گزاران بالکل تھوڑا جا دیکھے گا سارے میرا ساتھ دے میری جماعت وڈی گئی اور اللہ تعالیٰ نے پرانی مجید اندر ایک اصول بھی بیان کیتا قلت اور قطرت بارے اندر، تھوڑے اور زیادہ ہو رہے بارے اندر اچھے پارے ربے کا رکو، اندر فرمایا وَإن تے کا اللہ. اے میرے حبیب محمد صلی اللہ. اکثرا منفیل ارض اگر تیل زمین دی اکثریت بھی گل لئی لو اگر دونوں کے پیچھے لگ گئے یو دلو کا ام سبھی لاہوں بھی اللہ کی راہ تو ہٹا دیں گے غور کتاب رائے آئے تکریمن و ان تو اکثرا من ارض اگر تھی اخلی زمین دی اکثریت کے پیچھے لگ گئے بہت ام دیکھ کے انہیں گل من لائی یو بلو کا اللہ سے اپنی بھی خیر مناؤ تو بھی تی راہ کو ہٹا دین اس واسطے قلت اور کثرت دا اسلام اندر کوئی اتحاد نہیں کوئی یہ خیال ہے کوئی ایرد ایرد نہیں کوئی یہ شیطان نے قیامت تک تکوں کی مہرت منگی ہوئی ہے اور اللہ نے وعدہ کروایا وہ مہلت دے دی گئی ہے اس واسطے جہاد قیامت تک جاری رہنا ہے شیطان نے اپنی کوشش کردیا رہنا ہے اور اللہ کے بندیا نے اپنی کوشش کردے اور وعدہ ان ہے جیڑے اللہ کے بندے بن گئے واہن تم آ رہو نہ اگر تم مومن بن جاؤ پلا پارا ہی رہنا پتہ تاری رہی کوشش بڑی کی گئی متا ہے ہندوستان اندر جہاد کو ختم کرنے واسطے ہی ایک جھوٹے ندی نگایا گیا وہ جہاد کی نسی کرتا رہا شروع تو لے کے اخیل تک وہ متا ہی وہ جھوٹا ندی جہاد کی ہمیشہ کسی کرتا رہا اب بھی بڑے عجیب انداز اندر کثر جما موجود ہے سارے ملک اندر جہ جد بالکل ممکن نے جہاد کے کائل ہی نہیں انیب اجتماع ہونے والا ہے پوچھو وھوٹیاں جہاد کے بارے اندر وہاں کا کی تصور ہے انہوں نے ایمان اندر ہی یہ بات لا کے لیے کہ جہاد کی کوئی عمل ہے جہاد بھی کوئی حکم ہے تبلیغی جماعت کسی غلط سہمی اندر نہ رہنا تبلیغی جماعت کے منصور اندر جہاد موجود ہی نہیں سر نا دے دے دے اندر دے جہاد دے کوئی تربو نہیں جہاد سوائے جہاد اور گمراہی دے باقی کچھ رہتا ہی جہاد تے قدم قدم تے چل رہے ہیں مسلمان درد کی شروع اندر کہ جہاد کی مختلف ہیں کدی جہاد زبان کیتا ہے کدی جہاد قلم کیتا رہا ہے کدی جہاد مال کیتا ہے کدی جہاد بے سی جن کو کیا گیا یعنی میدان جنگ اندر پہنچ کے کیتا جانا ہے جہاد بن نفس ہر وقت جاری رہتا ہے اپنے نفس نل جہاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے خلاف جہاد سب تو بہترین جہاد قرار دیتا ہے کیونکہ یہ نفس ہر وقت اللہ کی ناپرمانی سے ابھارتا رہتا ہے انسان کامیاب وہ لوگ نے جڑے اپنے اس نفس کو قابو کر لیں گے جڑے یہ شرارتوں کو بچ سک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا خطبہ ہے جمعے دی دین کے موقع ہوا ہے مسنونا پڑھا علیہ اللہ خطبے الفاظ موجود نے ونعوذ باللہ من شرور اے اللہ باقی شرارت بعد سہی سان اپنے نفس دیا شرارتوں کو بھی بچا یہ شرارت کرتا رہی بڑے سادہ جی الفاظ اندر کرجمہ اے کر سکتے ہیں سان دیا رہنا چاہیے اللہ مینو میرے کو بچا باقی دشمن تے خارکی نے نا او تے حملہ کر گے آن گے پھر دیکھی جائے گی ایک دشمن ہر وقت سارے اندر موجود ہے اور او سادہ نف وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْ اے اللہ! اپنے نفسیاں شرارتوں کو بچا میں دے کلو بچ سکا پر میں یہ بچ سکے خلاف جہاد ہر وقت جاری رہنا چاہیے مسلمان ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی دیکھو کنی بڑی شخصیت ہے اگر عمر کے مناقب عمر دیا خوبیاں عمر کے محاسن رضی اللہ کا بیان کرنا چاہے کوئی سخت زندگی ختم ہو جائے دی. عمر کے محاذ اور خوبیاں نہیں اللہ اینی بڑی شخصیت کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما دینے اے عمر مینو اس اللہ کی قسم ہے جہے قبضے اور اختیار اندر محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم و, و روحی. عمر جس رستے تو تو گزر جانا ہے اللہ کی قسم شیطان کو ہمت نہیں پہلی کہ اس رستے تو لگ جیتانت نہیں پہلی اس رستے تو گزرے جس رستے تو عمر گزر جائے رضی اللہ دیکھو یہ اپنے نقص کا محاسبہ کس طرح کرتے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منبرا کا واقعہ ہے مکے اندر مسلمان ہوئے عمر رضی اللہ آپ فرما دینے عمر میں تینوں کنا پیارا لگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر میں سوال کیا رضی اللہ عنہ اے عمر میں تیو کن پیارا لگنا کن میں محبوب اے اللہ کے رسول وسلم آپ نو میرے مال نالو زیادہ آزیز میرے آبا اجداد نا لو زیادہ محبوب میری اولاد نالو زیادہ پیارے میرے بال بچے نالوں میرے گھر والوں آپ مینوں زیادہ پیار ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے فرمانک سے عمر عمر میں تینوں تیری جان <تصحیح> <تصحیح> <تصحیح> <تصحیح> <میرے> بھی <اجداد نالو> زیادہ میرے آ باؤ اجداد زیادہ محبوب میری اولاد نالوں زیادہ پیار ہے میرے بال بچے میری گھر والوں آپ میرے زیادہ پیار ہے مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے فرمان یا عمر عمر میں تین تیری جان والوں بھی زیادہ پیارا آؤ گا نا اے نہیں کہ ظاہر کچھ تے باطن کچھ زبان تے کچھ تے دل اندر کچھ ہوگئے جو کچھ دل اندر کی ہوئی زبان تے آپ نے جس ویل پوچھا وہ زیادہ عزیز نہیں زیادہ پیارے نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے عمر پھر اجے ایمان سے تیرے اندر آئے گی ایمان سے آئے ہی نہیں حضرت عمر کے سن کے پھر کھڑے چلنے دو چار قدم اپنے آپ کے مخاطم کر کے کہنے لگے عمر ہوش کر یہ تیرا نقص دوسری دفعہ تینوں دھوکہ دے رہے ایک دفعہ جتا دھوکھا دتا سس تینوں جدو نکی اندر اعلان ہوا سی کہ جا شخص محمد نو پکڑ کے لئے جائے گا ہمت نہیں ہوئی امر کر نکلیا کہ میں لیا اپنے آپ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں عمر تیری جان نے تیرے نفس نے ایک دفعہ تینو اوکھا دیا اللہ نے تینو بچا لیا تر لیا گیا لیکن سر دے دیت نے دیکھ کے کیا تھی؟ رسول اللہ, اللہ, رسول اللہ. عمر رضی اللہ نے فرمایا اچھا کوئی گل نہیں اس ویل عمر آپ کی تلاش اندر نکلیا ہوا تھی لیکن اللہ نے اسلام نصیب کر دی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک موقع سے ادو تینوں اس جان نے اس نفس نے دھوکا دیتا تھی دوسری دفعہ آج لفظ تیرا تین دھوکھا دے رہے ہیں کہ تُو اے کہہ رہے ہیں اور سچ مچ حقیقت کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میم میری جان والوں زیادہ عزیز اور پیارے نہیں دیکھ ہوش کر اپنے آپ یہ اتو ہی واپس لوٹے آپ کی خدمت اندر حاضر ہو کے بیٹھ کے ادب کی رسول اللہ, اے اللہ, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میم آپ ہن میری جان کو بھی زیادہ عزیز اور پیارے ہو آپ نے فرمایا المر عمر ہن عمر ایمان آیا یہ ای نفس بڑے دوکھے دن دے یہ بڑے خسارے اور نقصان اندر اسی پا رہا ہے نو پورا کرنے اللہ نو ناراض کر بیٹھنے ہوں اللہ کے رسول نو ناراض کر لینا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین نو چین لیکن یہ خواہش پوری کر لیں اس واسطے آدمی بڑا ہوشیار اور ہر وقت متنبہ رہنا چاہیے کہ کتنے میری جان اور میرا نقص میرے دھوکہ نہ دے جائے یہ میں نو خسارے اندر نہ پا یہ جہاد ہر وقت جاری رہنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کرتا انہیں میدان میں جنگ اندر جا کے ہاتھ کرنا دشمن کی جہاد کرنا سب تو پہلے اپنے خلاف جہاد کیتا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرانی ہے فرمایا لا یو مینو ایماندار بن ہی نہیں, مومن ہو ہی نہیں حتا ہوا ہوتا پر فرمایا جدو تک یہ خواہشاں نف دیا خواہشاں سوچ ایدی آرزو ایدی تمنا میرے لے ہوئے تین اندر اجازت ہے یا نہیں اگر اجازت ہے تو بسد شوق اور خواہش پوری کرو تے جی اجازت نہیں تو اس خاص دل اندر ہی ختم ہو جانا چاہیے زبان تک بھی نہیں ہونی چاہیے اللہ نے انسان بے شمار خواہش لگائی ہنے. باقی ساری مخلوق خصوصا فرشتیاں نے مقابلے اندر بھی انسان گلا مرتبہ بنایا ہے حالانکہ فرشتے سے چبی کہیں گے اللہ کی عبادت اندر مصروف ہے آدم دی پیدا جب اللہ ہوا کرنے کی ضرورت ہے ہر ویلے ہی تری تصویر بیان کرتے رہے تیرے ذکر اندر مخلوق رہنے تیری یاد اندر لگے رہنے اللہ اور مخلوق کیوں پیدا کر لیکن اللہ نے وہ چوی کسروف رہنے والی مخروف تو بھی انسان ابدر کرار دیتا دی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں سے کوئی خواہش ہی نہیں نہ ضرورت نہ انہوں نے پینے کی خواہش نہ نیند کی ضرورت نہ انہوں کی کوئی شادی نہ کوئی کمی نہ انہیں کوئی رشتے داری کوئی ایسا سلسلہ ہی نہیں انسان ہزار خا خواہشات ہے اللہ نے ایک خواہش آدمی ہے وہ حملہ کرنے لگتی دوسری آنی وہ حملہ کرنے لگتی ہے اے بندہ دیکھتا ہے کہ میرا اللہ تین نہ ہوگا جی یہ یقین ہو ہے کہ اس خاص اللہ ناراض ہوئے گا یہ چڈ دینا ہے اے وہ سج دینا ہے تو پچا خاشات حملہ کردیا نا یہ ان بچتا ہے بس اے ہے یہ سبب اور بہتر ہونے کی بچ جڑا سخ اپنی خاصات غالب کرنا چاہتا ہے وہ کدی ایماندار نہیں ہو سکتا ایمان اسی اندر ہی آ سکتا ہے جنیاں خاص چلیں وہ دل اندر خاص پیدا ہوے تو فوراً اپنے اللہ کو اپنے اللہ کے رسول کو اجازت منگے صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت مل گئی تو پوری کر لو چاہے اجازت نہیں تھی اتنے چلے ایک سحادی کا واقعہ خاصا کے بارے اندر رضی اللہ آئے یا رسول اللہ اللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے اللہ نے مینو بڑے مال و دولت نل نوازیا ہے آپ نے فرمایا کل ماشے تک اگر اللہ نے مال و دولت نل نوازیا ہے وہ فضل و کرم ہے پر او حلال تو جان پھر وہ حرال چیزاں جہاں جو تیرا دل چاہے تو کھا پی جا معاشر پھر ارض کی تھی جی اللہ کی بڑی مہربانی ہے آپ نے فرمایا کا جہاں لباس واسطے جو کچھ میسر ہے جا کے جیڑا کپڑا تیرا دل چاہے پہن جا جس قسم کا لباس پہننا چاہ میں پہن اسلام کے بارے اندر لوگوں نے بڑی غلط فہمیاں پیدا کی تھی ہوئی. کہ مسلمان ہو کے آدمی نہ اچھا کھا سکتا ہے نہ اچھا پی سکتا ہے نہ اچھا پہن سکتا ہے نہ یہ کر سکتا ہے نہ وہ کر سکتا ہے سارے غلط قرآن اندر اللہ نے فرمایا قل. من حرم زینت اللہ اخرج من الرزق. اے میرے حبیب محمد صلاحی پوچھو اسلام کے بارے اندر غلطی آ کر مبتلا لوگ اسلام کے لگاؤ والوں کہ اللہ نے اس دنیا اندر زیبو جینت دیا جہاں چیزاں اپنے بندیاں لی پیدا کی انہوں نے استعمال کرنا کھلے روکے مس تو یہ بات من الرزق کھان پاک صاف ستھرا چیزاں جہاں اللہ نے اس دنیا اندر پیدا کی خان پیانہ پتا سے نرمایا بردست جا اور بہترین لباس ہے دیر کی جی اللہ کی بڑی مہربانی ہے فرمایا جا جا کے اچھی رہائش اختیار کر اچھا مکان بنا اچھی رہائش اختیار کر تو یہ تین حکم سن کے سے چلے آپ. آپ نے آواز دیتی فرمایا ایک بات روز سنتا جاؤ اللہ نے جو حلال چیزاں کھان پین والیاں پیدا نے کی کھا جو دل چاہے جہاں حلال لباس شاید لباس اللہ نے بنایا ہے وہ پہن جو دل چاہے اچھی رہائش اختیار کر لیکن ولا فخر فخر تیری اس تو دے اچھا لباس پہن کے تیتو کر دی. اچھی خوراک کھا کے اللہ وہ تین طاقت اور قوت دے تلا ظلم نہ شروع کر دی اچھی رہائش اختیار کر کے اچھے مکان اندر رہ کے تکتے چاپڑی والے حکیر اور نزرد نزرد نزرد نزرد بلا فخر. طبیعت جو فخر اور دے جا جو دل آ جس طرح دل, دل خاشات موجود ہے اللہ نے خود رکھ بندے کی آتمائش واسطے یہ چیک نہیں رکھتا ایک خیال نہیں رکھتا دیکھتا نہیں کہ کیڑی خاص جائب ہے کہ اجازت ہے کدی ممانعت ہے معاملہ خطرے اندر جی یہ چاقو چوبند ہے ہوشیار ہے اپنی خاص دارے اندر اپنے اللہ کو اپنے اللہ دے وسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لینا ہے تو پھر وہ پورے کرے وہ خاص کا پورا کرنا بھی عبادت ہے اور اہم ایمان جہاد کے سلسلے اندر ذرا گور فرماؤ مسلمان اللہ تو ادیف دے اس طور کا اس ماحول کا آپ نے واقعہ اور مثال دے کے سمجھایا فرمایا ایک مسلمان جہاز کی نیت نار. ایک نکڑے کا بچہ سریت لڑے وہ اچھی طرح پرورش کرے نیت یہ ہوئے کہ کل اگر ضرورت پہ اللہ دے دشمنوں کے خلاف جہاد کر میں اس گھوڑے سے بیٹھ کے اللہ پی راہ امر نکلوں گا جہاد کروں گا فرمایا جس دن تو وہ گھوڑا خرید لیا ہے انہوں جنا اے پانی پلا رہا ہے جنا ان چارا کلا رہا ہے وہ گھوڑا جنہ پیش جنہیں پیشاب اور جن لگ رہا ہے فرشتے مقرر ہیں وہ سارا وزن کرتے چلے جا رہے ہیں قیامت کے دن تیرے نیکیاں اور پوری چلن لگنیاں وہ سارا اٹھا کے نیکیاں پلڑے اندر خاش خاش برق ہے ایک دن میرا اسٹوڈنٹ ایک تاج دلر کہنے لگا سر میری ہافی اور میرا مسغلہ ہے کوڑے دی سواری میں ایک گھوڑا رکھا ہوا ہے جہد پہ تقریباً بیس ہزار روپے ماہانہ میرا خرچ ہوتا گھوڑا ایک رکھا ہوا ہے اپنے اس مشغلے واسطے جہرے تے بھی ہزار روپے ماہانہ خرچ ہوں کہ یہ فضول خرچی اندر پہ شامل نہیں ہوگا میں کیا بھائی جی اس گھوڑے کو اس نیت نال رکھ لنے اج تو نیت کر لے کہ اللہ دی راہ نکلنا پیا آپ دے دے جی کے سواری کرن کی نیت نال رکھیا ہوا ہے کہ میں بیٹھا گا بڑا خوبصورت گھوڑا ہوگا سواگ کو دیکھ کے لوگ ہر ہر کریں گے سارا تیرا فضول کرچی اندر جا نیت اج اگر جہاد کی نیت نوسلمانتی محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر کوئی مسلمان جہاز کی نیت ہتھیار لے نشانہ بازی کرتا ہے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ابھی تو کرکٹ کے پیچھے لگ پی ہاکی کھیلنی شروع کر دیتی یہ کر دیتا, وہ کر دیتا. اسلام نے بھی کھیلا سکھائی نے اسلام نے بھی کھیل پسند کی تھی نشانہ بازی تیر اندازی, موجودہ دور انداز گولی کا نشانہ کرنا ایک نیت نال نشانہ اپنا پکانا کہ کل اللہ کا کوئی دشمن سامنے آیا دے سینے چو گولی پار کر دیا گا ادو مغز اڑا دیاں گا جنا خرچ کرو گے مال خرچ کرو گے مال اللہ سارا شمار ہو رہے گت کا ایک پرانا کھیل سی یا ایک پریکٹس سی بڑی گت کا جن کیا جاندہ تھی. اندر پلک تھا بعد اندر گت تھا اور اج موجودہ دور اندر نام ہے جوڈو گرچ ایک آدمی اگر وہ دیہ ماہر ہوئی آدمیاں مار بھی لوگ بچاؤ بھی کر لیں اگر اس نیت نہ جاٹے سیکھے جان کہ اللہ کے دشمنوں کے پاس سیکاں اللہ بھی قسمے کی ادر جی اس نیت نال سیکھا جائے کہ کل کوئی پولیس مقابلہ ہو گیا تو اتے کام آئے گا کا. کسی اسمبلی اندر ہوا تو اتنے سونچا گرا دیا گا نیت کے مطابق ہی جہاد کی اینی اور ہر مسلمان واسطے یہ طرح فرض کرار دیتا کہ جس طرح نماز فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے حج فرض ہے صاحب حیثیت سے طرح ہی جہاد بھی فرض ہے لیکن وہ دیا شکلیں مختلف ہیں جس قسم کی شکل دی اللہ نے توفیق دیتی ہے وہ جہاد شروع کر دیو اور وہ او جاری رکھو ایک جہاد سے سب بات سے ضروری ہے نفس کے خلاف ہر وقت جاری رہنا چاہیے یہ نفس نفس امارہ ہے اللہ نے پرانے مجید اندر فرمایا وَمَا نَفْسَ لَأَمَّارَةٌ اِلَّا مَا رَحِمَ <رَبِّي> اپنے کسے بندے کی جی بات نوں نقل کردے ہوا پروایا باس نے تو کیا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ اسلام کی بات ہے مفسرین کی مختلف رائے ہیں بہرحال اللہ کے کسی بندے نوں ہی احساس ہو سکتا ہے انہیں کی کیا با ابرے وہ نفسی میں اپنے آپ بری اس قرار نہیں دینا کہ میرے اندر کوئی ایسی خواہش موجود نہیں کوئی ایسی بات موجود نہیں جی اللہ پسند ہوا ابر رے وہ نفسی میں اپنے آپ نو بری اس ذمہ کرار نہیں دینا نفسا رتنسو یہ نفسے ہر ویل اللہ کی نا قربانی واسطے رہتا تیار کرتا رہتا کیونکہ شیتان وہ ہر ہے شیطان سارے پیچھے لگا ہوا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسانی جسم اندر اس طرح دور لگانا کرتا ہے اس طرح ہی سارے جسم اندر وہ اثر پا رہا ہے یجری کمجری دم جس طرح ایس انگلی کو لے کے پیروں دیا انگلیاں تک خون دوڑ گیا یہ دوران اگر ڈسٹرب ہو جائے وہ اندر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو کئی آوار اور کئی بیماریاں شروع ہو جل اگر صحیح پمپ نہ کرے خون ن صاف نہ کرے خون کو قبول نہ کرے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے پرمایا انسانی جسم اندر جس طرح خون دوڑ رہا ہے شاعن اسی طرح ہی دوڑ رہے اس طرح अगर پائیں انسانی جسم کے. یہ دے دے شمار نسخے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا پاک اجازت نہیں دینا ورنہ تفصیل کہ احتیاط کرسان کے ہر وقت پیچھے ہے انن بسو کو نفس نلہ کی نا فرمانی سے ہر وقت ابھارنا رہدا ہے کہ وہ شرارتوں تو بچنا کون ہے محفوظ کون ہوں راہم ربی وہ اللہ کی رقبت ہو مال و دولت کوئی بچ سکتا ہے نہ کسی منصب نال بچ سکتا ہے کہ میں بڑے بڑے منصب پہ بیٹھا ہوا ہے اس واسطے بچ جاؤں گا شیطان کو نہ کسی حسب و نسب کا دعوی ہے دار بچ سکتا ہے کون بچ سکتا ہے ربی جی اللہ کی رقمت اس واسطے اس نفس دیا شرارتوں دی ہرکات دا ہر وقت سان خیال رکھنا چاہیے کہ کتنے ابھی اللہ کی رحمت تو دور ہو کے اے دا شکار نہ ہو جائیے اے دی ہاتھ نہ چڑ جائیے اللہ سان اس جہاد دی ہر وقت یہ جاری رکھنے کی توتیق دی رکھے کہ ابھی اپنے نفس کے خلاف ہر وقت جہاد جاری رکھیے شیطان انسان برگلاؤ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالوں سے بربکیزہ ہستی کوئی نہیں نہ ہو سکے آپ فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے سے جڑا شیتان مسلط تھی ہر انسان دا ایک ہمزاد شیطان موجود ہے فرمایا میرا شیطان وہ کو بڑی کوشش کرتا رہا کدی نماز پڑھ گیا میرے سامنے اگ بال کے اس آ لیا رہے تاکہ میری توجہ خراب کرے کدی کوئی جانور شیر بن کے ہاتھی بن کے میرے سامنے آ رہے تھا کہ میرے دل اندر خوف پیدا کرے کبھی کچھ کبھی کچھ فرمایا اللہ کی رحمت او دا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا او دی کوئی چال میرے سے کامیاب نہیں ہوئی آخر انہیں یہ کیا کہ میری دال اتھے نہیں کر سکتی فرمایا شہیدانی حقا کہ میرا شیطان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جب آپ کے پیچھے لگا گیا ہے تو سانوں انت بخشنا سان کتنے چاستے سانو, سانو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے نفس کے خلاف جہاد ہر وقت جاری رہنا چاہیے اور ہر وقت یہ تیاری مکمل ہونی چاہیے ان شاء اللہ باقی ماندہ قسم اور انہیں قدوں ضرورت ہوں نہیں ہے کسے دوسری نشت سندرہ اللہ میں نو قیامت تک ان والے لوگ انہوں توفیق عطا فرما دے یہ ساتھ اندر جہاد دا جذبہ موجود روے جہاد دا جذبہ موت اون تک قائم روے اگر جذبہ موجود ہے سمجھو زندگی قائم ہے ایمان موجود ہے عزت و عبرو محفوظ ہے جس دن جہاد دا جذبہ نکر گیا نہ ایمان باقی رہ گا نہ عزت و عبرو دا کوئی سوال پ و آخر و الحمدللہ ممکن ہو سکے یہ سنت سے بھی عمل جاری رہنا چاہیے کہ بیمار جا جائے تسلی دیکھی جائے آپ جس ویل کسی بیمار کی بیمار کورسی واسطے تشریف لے جانے او تسلی اور تشپی واسطے فرما دے لا دست اپنی بیماری نا نہ یہ دے تے جزا فزا اور ندلال نہ کر۔ اگر تو صبر نال اللہ دے اس فیصلے تے راضی رہیا تے انشاءاللہ اس بیماری نال اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے۔ وہ بیماری ادھی پن کے سارے بیماری اے سن کے ہی ختم ہو جاندی کہ چلو اگر نہیں تقریب آئی اور میرے گناہ معاف ہو گئے تے میں راضی ہاں میں اللہ دے اس فیصلے تے بڑا خوش ہوں۔ لا انشاءاللہ تو مسلمان لو تکلیف سے بیماری سے صبر کرنا چاہیے اور علاقے کی طرف اے بھی درخواست کی گئی ہے کہ اتو دے حاجی محمد کفیل صاحب پچھلے دن ادر حرکت گلط بند ہو جان دی وجہ کر ہیں انہیں دعائے منفرت بھی کی جائے فوج شدہ جنے بھی مسلمان نے انہوں سارا کا سارے چک ہے کرز ہے کہ ابھی انستے بخش کی دعا کرتے رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المئیے تو کل غری کے فلما جہاں شخص پہت ہو جاتا ہے وہ مثال اس طرح ہوں جس طرح کوئی شخص تیرنا نہ جانا ہو پانی اندر گر جائے یا اتر جائے کد وہ پھر باہر نکلتا ہے کدی گوتا کھانا ہے جب باہر نکلتا ہے تو وہ پھر شور کرتا مکڑو میم بچاؤ مینو کڈو بالکل یہ کیفیت ہوئی بہت ہونے والے وہ انتظار اندر رہن دا ہے کہ میرے واسطے کوئی دعا کرے میرے واسطے اللہ دی بارگاہ اندر درخواست کرے اسی ابھی بے شمار رسم ایجاد کر لی اپنا لیوں لیکن جڑا صحیح طریقہ کی کسے نہ الہمدردی دا کسے نہ الخیر خواہدہ ان بول گئے اللہ ماشاء یاد رکھو رسمانل کوئی عمل بھی اللہ دہا قابل قبول نہیں خود ہون والے واسطے بخشش اور مفردی دعا کیتی جائے کسے غریب اور مسکین دی امداد کیتی جائے احدیت کر کے کہ اللہ اگا سواب ان پہنچا کو دے کوئی صدقہ جاریہ کیتا جائے ایسا تو گانے دعا بھی کرو اللہ سارا اپنی راہت معاف کر دے انہوں سختی دور کرتے انہوں انہ قبروں نور ناس دوست کی درخواست سے کہ حلال رزق اللہ عطا کرے بھی دعا کیتی جائے اللہ ہر مسلمان نو رزق حلال عطا کرا ایک مسجد کے واسطے مطابق قصور دے علاقے جو تشریف لیائے انہوں نے مسجد واسطے جگہ خرید لی ہے وہی کچھ ادائیگی باقی ہے سانو بھی او اندر حصہ لینا چاہیے الحمد الحمدللہ اللہ کا احسان ہے وہ کرم ہے کہ ہر سمے کوئی نہ کوئی دوست وعدے دے دی مطابق آ جا اور یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہے کہ انہیں توفیق دیتی ہوئی ہے اِسی وہ کچھ نہ کچھ تعاون کرنے اللہ اللہ یہ دیتی رکھے یہ کم دین دے اس طرح رہی ہوندے رہیں جاری رہن اور قیامت دن شاید اے کچھ رہتا یا اللہ ذریعہ بنا دے نجات کا اس نیت نل دینا چاہیے تو یہ تعاون کرو اللہ تعالیٰ اپنے گھر آباد کرے اور سے ساڈا حصہ پہ جائے